اطاف فرما رہے ہیں فضیل الشیخ مولیا محمد جرجی انصاری صاحب بابقام جامع مسجد باب الاسلام سی ونیریا نیریا لیاقتباد کراچی برخا چودہ جنوری سن دو ہزار آٹھ موضوع ہے انبیاء نے قص مہانگا یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد ان عبده ورسوله اما بعد فہند خير الحديث کتاب الله وکل وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي غَبِّ زِدُنِي عِلْمًا اللہ علم اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور مسلمان بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور اسلام جیسا سیدھا سچا اور سنجیدہ مذہب عطا فرمایا اسلام کے اندر اس کی روح وہ ہے توحید توحید ایک ایسی روح ہے اس اسلام کی کہ جس طریقے سے چلتے پھرتے انسان کے اندر سے اگر روح نکل جائے تو اس کی حرکات و سکنات سب بند ہو جاتی ہیں اور وہ ایک ڈیڈ باڈی سڑک پر پڑی رہتی ہے اور اگر وہ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیڈ باڈی ہے تو ہم اس کو بھی زیادہ دیر اپنے گھر پر رکھتے نہیں ہیں اس لیے کہ اب اس کے اندر روح باقی نہیں رہی یہی اسلام کا حال ہے اسلام کو ایک جسم سمجھو اور توحید کو اس جسم کی روح اگر یہ توحید اسلام سے نکال دی جائے تو ساری چیزیں بےکار ہو جاتی ہے توحید کی ضد ہے شرک اور شرک اللہ رب العالمین کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں ہے اس نے اپنے نبی کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں جبکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے اسلام کے اندر نیچے کرو بھائی اس کو مائک کی سیٹنگ پہلے ہونی چاہیے کالر والا مائک کافی رہتا ہے یہ سب ہونا ہی نہیں چاہیے یہ دنیا جانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں کتنے محبوب آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی آئے محمد کہہ کر نہیں پکارا صلی اللہ آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ شدافاری الكفار بہن ہوں لیکن اس نے یا محمد کہہ کر کہیں نہیں پکار یا شاہد نبی کہا شاہد کہا بشیر کہا نذیر کہا کہا, سراج کہا منیر کہا کہیں آل مزمل کہیں آئی مدثر کتنا عزت و احترام کے ساتھ اللہ نام لے رہا ہے نبی کا لیکن جب شرک کی بات آئی تو اس نے اپنے نبی کو تو کہہ دیا اور اللہ کو پاور ہے اللہ کو اختیار ہے وہ جس کو جو چاہے کہہ سکتا ہے تو اس نے نبی اکرم کو تو کے سیغے سے خطاب کرتے ہوئے کہا لَاِنَّا شَرَتْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قرآن آئے نبی اگر تو نے شرک کیا بتنہ عملوں کا تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے وَلَا تَكُونَنَّ من الخاصرین اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا نبی اکرم کو ڈانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ آئے میرے بندو میری نظر میں سب سے محبوب ذات اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہے اور میرے بعد اگر دوسرا مقام اور دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے لیکن اگر اس نے شرک کیا تو میں اس کے عمل برباد کر سکتا ہوں اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے تو تمہاری اوقات ہی کیا ہے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے یا کلیئر کر دیا شرک اللہ کو برداشت اور اسی لیے نبی اکرم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم شرک سے بچو وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے اڑتے بیٹھتے لڑتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے نہ جانے کتنے شرکیا جملے ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں تیری قسم مولاد کی قسم بیٹے کی قسم یا ارے میں نے گھر میں کتا نہ پالا ہوتا تو سمجھ لو چور چوری کر لیتے یہ کتے نے بھونک دیا اس کتے کی وجہ سے میرے گھر کی چوری بچ گئی نبی اکرم نے کہا یہ شرک ہے ارے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑا فائدہ ہے اگر وہ ڈاکٹر کی میں نے ایک ہی خوراک کھائی ہے دوا اور اس نے مجھے فائدہ پہنچایا اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ کہو کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑا فائدہ رکھا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کی دوا نے مجھے فائدہ پہنچایا شرک چونٹی کی چال سے دیا اسی لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں نے توحید کے موضوع پر بہرا پیر میں ایک خطاب کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسی کو دوسرے واقعات کو سامنے رکھ کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں توحید کیا ہے سب سے پہلے ہم توحید کو سمجھیں توحید یہ عربی زبان میں مصدر ہے واحد توحید واحدو کا جس کا عربی میں یہ لفظ کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اللہ کو ایک جاننا کھلانے میں پلانے میں بیمار کرنے میں شفا دینے میں اولاد دینے میں بیمار کرنے میں شفا دینے میں تمام چیزوں میں وہ اللہ وحدہو ہے لا شریک اللہ ہے تانح تنہا کیلا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے بندوں سے حساب ہو سکتا ہے ہم گئے ہمارے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے میں اثر رسوخ والا آدمی ہوں اس کی جھونپڑی کو گرایا اور گھر پہ قبضہ کر لیا یا اس کو گھر سے نکال کر بھگا دیا ہمارے اوپر کیس ہو سکتا ہے مقدمہ دائر ہو سکتا ہے لیکن جب سونامی لہریں آتی ہیں اور ہزاروں گھر بے گھر ہو جاتے ہیں اور کتنے غریبوں کی جھونپڑیاں اس میں بہہ جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین سے کوئی حساب نہیں لے سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ وہ جو کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی مزمر ہے وہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی اور کوئی ضروری نہیں کہ بند اللہ کے ہر کام میں بندہ انٹرفیئر ہو مداخلت کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک بادشاہ بڑا متکبر قسم کا تھا قرآن کی آیت وہ پڑھتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اس آیت پر پہنچا وہ تو منتشا من تو بھی خیر وہ اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے تک اب پرانا مزاج کے اندر آیا کہ یہ کون سی بات رہی یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے جیل کے قیدی کو نکالا اور با عزت اس کو رہا کر دیا اور کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ زلیل کو عزت دینا ایک بے قصور کو پکڑا اور اس کو جیل کے اندر ڈال دیا تین دن کے بعد اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے گھوڑے پر سفر کرتا ہے شکار کا بڑا شوقین تھا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو جیسے ہی ہوا اور چلنے لگا شکار کرتے کرتے وہ کسی دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پولیس کے افراد نے اس کو گرفتار کر لیا اس سے پوچھا جاتا ہے تو یہ ان کی زبان نہیں جانتا بادشاہ کے سامنے اس کو لایا گیا اس ملک کے بادشاہ نے دیکھا یہ تو گونگا ہے یہ کوئی مجھے جاسوس نظر آ رہا ہے اور اس نے اٹھا کر اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا وہاں پر بھی یہ نماز پڑھا کرتا تھا قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے پڑھتے, پڑھتے پھر ان آیتوں کے اوپر سے گزرا وہ تو عز و منتشا مَنْ اسی وقت قرآن کو بند کر دیتا ہے اور کہتا اللہ واقعی میں ہی بڑا سرکش تھا میں سمجھ نہیں پایا تھا قرآن کی شاید کا صحیح مفہوم کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ تو ہی عزت دے سکتا ہے تو ہی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے یہ ہم جیسے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو عزت دینا کسی کو ذلیل کرنا قدرتی طور پر اللہ نے قوتیں گویائی اس کو عطا فرمائی اور یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا جب اس نے اپنی بات لوگوں کو بتائی بادشاہ تک یہ بات پہنچی اس نے اس کے رہا ہونے کا حکم جاری کر دیا اس مثال سے سمجھو کہ ایک بادشاہ اپنا پل کا رہا تھا اور کاٹتے ہی کاٹتے اچانک اس کی چھری اس کی انگلی کے اوپر چل گئی انگلی سے خون ٹپکنے لگا اور جیسی انگلی چھری پہ چلی اس کی منہ سے نکلا ہائے اللہ یا آہ اس کے وزیر نے کہا یہ کیا ہوا کہا دیکھو یہ میری انگلی کٹ گئی اس کے وزیر نے جب انگلی کو دیکھا کافی گہرا زخم تھا انگلی آدھی کر چکی تھی وزیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کوئی ہی بات نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا وزیر کو اس تکلیف کا احساس نہیں تھا لیکن اس کو اللہ کی قدرت کا اور اللہ رب العالمین نے یہ انگلی چونکہ اسی کے حکم سے یہ کٹی تو اس نے دیکھا کہ اللہ جو کرتا اچھا یہ کرتا یہ کڑوا گھوٹ بادشاہ برداشت نہ کر سکا میری انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا ہے اللہ جو کرتا کرتا وہ اچھا ہی ہے لیکن اس وقت تو وہ کچھ بولا نہیں چند دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا چلو ذرا میرے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں وزیر کو لے کر شکار کھیلنے کے لیے گیا وہاں کنویں سے پانی کے نکالنے کی ضرورت پڑی کا وزیر کنویں سے پانی نکالو وزیر نے کنویں میں جھانک کر دیکھا کافی گہرا ہے جیسے ہی وہ جھانک رہا تھا بادشاہ نے سوچا یہ موقع بڑا اچھا آیا اس سے بدلا لو اس نے پیچھے سے لات ماری وہ آدمی کنویں گر گیا کنواں بھی گہرا تھا لیکن یہ آدمی کنویں میں ڈوبا نہیں اتنا گہرا نہیں تھا بادشاہ نے اس کو جھانک کر اس میں دیکھا اور پھر بادشاہ نے کہا کہ میری انگلی کٹی تھی کہہ رہے تھے اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے آج میں نے لات ماری تو کی اندر گرا اب بتا اس حال میں تیرا ایمان کیا ہے کہنے لگا بادشاہ سلامت اس میں بھی کوئی مسلحت ضرور ہوگی اللہ کی اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا بادشاہ کو گسا آیا اس حال میں بھی یہی کہہ رہا ہے وہ اس کو چھوڑ کر بھاگا اور شکار کرتے کرتے اتنی دور نکل گیا کہ وہ دوسرے ملک کی سرحد میں داخل ہوا اور وہاں کے لوگ مشرقہ نہ عقیدہ رکھا کرتے تھے اس ملک میں پانی نہ بارش نہ ہوا کرتی تھی پانی نہ گرا کرتا تھا اس لیے وہ لوگ اپنے کھیت کی یا اپنے اس فیلڈ کی سیرابی کے لیے کسی انسان کی بلی دیا کرتے تھے اس کو ذبح کیا کرتے تھے جب تک وہ ندی وہ دریا ان کا خون نہ پی لیتی تھی ان کا عقیدہ تھا کہ میری مورتی میرے بھگوان خوش نہیں ہوتے اس آدمی کو پکڑ لیا یہ کہہ رہا ارے مجھے چھوڑو مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہو کا تمہاری بلی دوں گا تاکہ میرے یہاں پانی چڑھے میں تو ملک کا بادشاہ میری بلی کیوں دوں گے بادشاہ تب تو میرے بھگوان بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے کہ کتنے اچھے آدمی کی تم نے بلی دی ہے بہت ہی و ثروت والے آدمی کی بلی دیئے چلو اس کو اور زیادہ اچھی طریقے سے ریسٹ کیا گیا پکڑ کے لایا گیا جیسی اس مورتی کے پاس وہ لوگ لے کے پہنچے ادھر بھی ویسی موٹی توند والے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے توندے اور محرم کے کھچڑے کھا کر موٹی ہوتی ہیں میرے بھائی اور ان کے بھی پرساد اور تمام دنیا بھر کی چیزیں کھا کھا کر ادھر بھی موٹی توند والا بیٹھا تھا یہ لوگ لے کے آئے دیکھو آج میں اس کی بلی دے رہا ہوں کہا کہ پہلے مجھے چیک کراؤ غور سے دیکھا اس مجاور نے اس سادھو نے اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا میرے بھائیوں اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی اس کی تو بلی چڑھی نہیں سکتی اس کی تو انگلی کٹی ہے یہ تو عید دار ہے ہمارے بھگوان تو تبھی خوش ہوں گے جب بالکل بےآب آدمی لاؤ گے بےحب بےآب انسان لاؤ گے جس میں کوئی بھی نہ ہو چھوڑ دیا اس کو اب یہ اپنی انگلی دیکھ کر کہتا ہے واہ میرے وزیر سچ کہا تھا تو نے آج مجھے پتا چلا اگر یہ انگلی میری نہ کٹی ہوئی ہوتی تو آج میری بلی چل گئی ہوتی اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اس کے بعد بھاگا اس کنویں کے قریب آئے اور اپنے وزیر کو اس سے نکالا کہا میرے دوست مجھے معاف کر دے میں سمجھ نہ پایا تیری بات کو لیکن میرے دوست یہ انگلی میری کٹی تھی جب یہ چیکنگ ہوئی جانچ ہوئی تو میں ایپ نکلا اور مجھے چھوڑ دیا لیکن میں نے تجھے کنویں میں گرایا تب تو نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا اچھا ہی کرتا ہے میرے ساتھ ہوئی اچھا ہوا کہ انگلی کٹی اور میں بلی سے بچ گیا تیرے ساتھ تو کوئی خبر سلامت اگر ہم تم دونوں ساتھ میں ہوتے اور دونوں گرفتار ہوتے تو بچ جاتا जाता تیرے اندر अंदर تھا میں تو بے ایپ تھا میری بلی چڑھ جاتی اور مجھے کاٹ دیا جاتا مجھے کنویں میں پھینکا گیا نے گرایا واقعی اللہ جو کرتا وہ اچھا ہی کرتا یہ واقع کو سامنے رکھ کر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں مسلمانوں اپنے تمام معاملات اللہ کے اختیار میں کر دو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور تقیدہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر ضرور مزمر ہوگی یہ معاملات کو سمجھنے کی ضرورت لوگ تو کہتا ہوں. بتاؤں کافروں کو ہور و قصور مل رہی ہے اور مسلمان کو فقط وا دے ہور مرو گے جنت میں ہور ملے گی اور اللہ اقبال نے کہا تھا کیا کہا تھا انہوں نے کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوے پور تو موجود ہے مگر موسا ہی نہیں رہ گئی رسمِ آزا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی آج مسجد کے میناروں پہ کھڑے ہوکے معزن آزان تو تیرا ہے لیکن آج بلال کی وہ روح جس روح سے وہ آزان دیا کرتے تھے وہ روحِ بلالی نہ رہی اب الکلام آزاد اللہ تیری قبر پہ کروڑ و رامتیں نازل فرمائے کیا کہتے تھے وہ ہمارے اسلاف تھے جو کہتے تھے بادلو ہٹ جاؤ بادل ہٹ جایا کرتے تھے اور اپنا راستہ دے دیا کرتے تھے آج تمہاری دعاؤں میں وہ کشش کا چلی گئی آج تم سجدے میں ہو دعا مانتے مجھے یہ, دے دے مجھے یہ, دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے آج تم کہتے ہو اور اقبال کیا کہتا ہے جو میں سرب سجدہ ہوا زمین پر تو آسما سے آنے لگی ندا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملا نماز میں. تو یہاں کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی کرتے بابا در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تصور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور تو کرو ان تمام آیتوں پر اور غور کرو ان تمام واقعات پر کا رہ گئی رسم روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی آج ہم نماز پہ نماز ٹھوکے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں کوے کی چونچوں کی طرح ہم سجدے کر رہے ہیں آج ہماری حالتیں یہ ہو گئی ہیں میرے بھائیو وہ ایک سجدہ جس روح زمین جس سے کاپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبرو محراب آج وہ سجدہ کہاں چلا گیا آج وہ دعائیں کہاں چلی گئیں ذرا تصور کیجیے اور ان حالات پر غور کیجیے یہ سورج ہماری زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹیگریڈ گرمی زمین پہ پڑ رہی ہے اور اس سے اناج پیدا ہو رہا ہے گلہ پیدا ہو رہا ہے رہا ہے اللہ رب العالمین نے یہ سورج کی روشنی تصور کیجئے یہ دن کے اجالے میں ہم گھوم رہے ہیں احتجاج دیکھیے ہوتا ہے اس مثال پر ذرا غور کیجئے توحید سمجھ میں آ جائے گی توحید سمجھ میں آ جائے گی احتجاج طرفین طرف سے ہوتا ہے ہم دکاندار کے محتاج ہیں ہم سامانشیادنوش لے کھانے پینے کی چیزیں لیکن میرا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے لیکن بھی محتاجر کے محتاج ہے کہ وہ ہمارا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم دھوبی کے محتاج ہے کہ وہ میرے کپڑے دھوئے تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے دیکھ لیجیے احتیاط سے ہم اس کے محتاج ہیں تو وہ ہمارا بھی محتاج ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے سورج پر نظر ڈالو ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں یہ تم لائٹ ہے جو اپنی مسجدوں میں اور اپنے مکانوں میں اپنے گھروں میں جلاتے ہو میرے بھائیوں, اس کا مہینے میں ریڈنگ جب بھی لاتا ہے تو تمہیں پے کرنا پڑتا ہے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ اگر لائٹ دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے گورنمنٹ اگر پنکھوں کی سپلائی کرنٹ اور بجلی ہمیں دیتی ہے اور اب ان پنکھوں سے ہوا لیتے ہیں تو اس پر وہ ہم سے ٹیکس بھی لیتی ہے کہ کتنی تم نے پنکھے کی ہوا کھائی اس کی ریڈنگ اتنی ہے ٹیکس دو سرکار یا گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے کہ ہم نے اتنا پانی دیا تم اس پر اتنا ٹیکس دو لیکن تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس روشنی پر جو ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس کی زمین پر پڑ رہی ہے اور اناج جو گلہ پیدا ہو رہا ہے لیکن آج تک اللہ ربو لالمی نسدی ہوئی روشنی پر ہم سے ٹیکس نہیں مانگا تصور کیجیے یہ پنکھے جو ہمیں ہوا دے رہے ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے لیکن قدرتی ہوا اگر وہ بند ہو جائے تو آپ کا ایئر کنڈیشن بھی فیل ہو جائے میرے وہ قدرتی طور پر جو ہوا چل رہی ہے اللہ رب العالمین نے آج تک اس ہوا پر اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا گورمنٹ ہمارے کھیتوں کو پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے لیکن اللہ کا وہ موسلا دھار بمبا جب پھٹتا ہے پڑتا ہے من ال محسرات ایمان جب جب کشش اور پوری زوردار کی بارش ہوتی ہے اور ہمارے کھیت پورے بھر جاتے ہیں اور اتنی مقدار میں جتنی بارش کی ضرورت ہمارے کھیتوں کو ایک متعینہ مقدار میں بارش ہوتی ہے لیکن آج تک اس نے اپنے پانی پر اس پر ٹیکس نہیں مانگا اگر مانگا ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ کہا وہ میرے بندے میرے گھر چلا جا میرے دربار میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یہ نو جا کہ میرا بندہ میرا غلام اور میں اس کا مالک ہوں تو اپنی غلامی کا اور اپنی پستی کا اور میری بلندی کا اور میرے مالک ہونے کا اقرار کر لے اے میرے بندے میرے سامنے تو اپنی ناگرغل لے سجدے میں جا کیونکہ عزیز میں ہوں زلیل تو ہے تو اپنے اپ کو ذلیل اور مجھے عزیز مان لے کتنے ناکارا ہیں وہ اللہ کے بندے جو اذان کی आवाजें سن کر سر عام ہیں اس کا مطلب اللہ ہے. عزیز کے مقابلے میں اپنے اپ کو بھی اس کے مد مقابل کر رہے مانگا ہے ان کے بدلے میں تو صرف یہ مانگا ہے کہ اپنے غلام اور میرے مالک ہونے کا اقرار کر لے ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا ہے سابا ایک بدوی ایک اعرابی ایک دیہاتی آیا کہنے لگا کہ رسول بہت زیادہ ٹائم میں نہیں دے پاؤں گا آپ کو مجھے جانا ہے خطرناک علاقہ ہیں مجھے دو لفظوں میں بتائیے توحید کس کو کہتے ہیں میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا کتنے بلی کو فصیح تھے محمد رسول اللہ وسلم کہتا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں جلدی دو لفظوں میں بتائیے مجھے توحید کس کو کہتے ہیں کہ توحید سمجھنا چاہتا کہاں فرمائے بلّہ جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ دو لفظوں میں توحید کو سمجھا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل اللہ جب مانگ تو اللہ سے مانگستان تبست اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر دو لفظوں میں تو اللہ کے نبی ہر فرض نماز کے بعد دعائیں پڑا کرتے تھے ان میں آپ کی ایک دعا بھی ہوا کرتی تھی اللہم ولا موتی لما من ولا فوزل جد من کل جد جن کو مناتا دعا یاد نہ ہو او رب کے بھکاری بندو ہم کو بھی شامل کر لو ہم سب اللہ کے فقیر بندے اس دعا کو اگر جس کو یاد نہ ہو وہ دعا یاد کر لے بہت جامع دعا ہے ہاں ہاں, ہاں ہم کو تم گالیاں دو گے کہ پیروں کو ولیوں کو نہیں مانتا ان کی طاقت کا اقرار نہیں کرتا یہ دعا تم بھی سیکھ لو اس دعا کے بلبوتے پر کچھ حصہ تم کو بھی مار تمہارے حق میں بھی آ جائے گا کیونکہ اس کا ترجمہ بڑا سلیس اردو زبان میں یہ اللہم لا مانع علم آتیتا آئے اللہ جس کو تو کوئی چیز دے دے دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتی منا اور جس سے تو چھین لے دنیا کی کوئی طاقت سے وہ چیز دے نہیں سکتی بڑے بڑے انگلینڈ کے ڈاکٹر بلائے گئے لندن کے ڈاکٹر بلائے گئے ہمارے انڈیا کے اندر بی جے پی کے ایک لیڈر کو بچانے کے لیے اور بڑی بڑی مشینوں میں رکھا گیا امریکہ لندن برطانیہ ناڈا پتا نہیں کہاں کہاں کے کہ ڈاکٹر آئے تین چار دن تک تو اس کو مشینوں میں رکھا گیا جب تک اللہ نے اس کو زندگی دینا چاہی دی لیکن آخر وہ ڈاکٹر بھی اس کو بچا نہ سکے زندگی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتی تو دنیا کا کوئی آدمی مرتا نہیں ہاں ہاں تم ویسی غور کر لو کہ تخت و تاج کا مالک جو اپنی ناک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ہاں ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی ہاں ہاں وہ بڑا ہی حکمران تھا اور بڑے حکمرانوں میں اس کا نام تھا عراق کی سرزمین پر وہ بادشاہت کر چکا تھا حکمرانی کر چکا تھا لیکن جب اللہ نے جتنی دن اس کی قسمت میں موت لکھی تھی وہ موت جتنی زندگی لکھی تھی اس نے پورے کر لیے اور اس کے بعد میں وہی شخص چاہے وہ الزام ہی ہو اس کے اوپر لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا اپنی زندگی کو پھر بچا نہیں سکا اس لیے کہ اللہ اللہ جس کو جون نہیں سکتا جس سے چھین لے پھر جس سے چھین لے پھر کوئی اس کو دے نہیں سکتا اور آپ دیکھ لیجیے اب دیکھ لیجیے اور جس کو مارنے کے لیے پوری دنیا ہاتھ ہو کر پیچھے پڑی ہے ہاں جس کے سیٹلائٹ کیمرے اپنی کیمروں سے اس کی روشنی کو اور اس کی پرچھائی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تصویر تو دور اس کا عقص تو دور اس کی پرچھائی تک وہ دیکھ نہیں پائے اس لیے کہ موت و زندگی کا مالک دنیا کے بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ اوپر بیٹھنے وہ ذات ہے جو عرش کی اوپر محیط ہے جو عرش کو گھیرے ہوئے ہے میرے بھائیو اللہم لا مانی لما آتی ولا موتی لما منعت اللہ وہ ہے جس کو دے دے تو دنیا چھین نہیں سکتی اور جس سے چھین لے ساری دنیا مل کر بڑی باریک بات پڑھو قرآن کے اندر بہت اچھی بات قرآن نے جتنے نبیوں کا نام لیا غالباً چوبیس یا پچیس رسولوں کے نام قرآن میں لیے گئے ہیں چوبیس یا پچیس نبیوں کے نام قرآن میں آئے پڑھیے سب کی پڑھیے سب کے بارے میں پڑھیے دیکھیے بہت باریک پوائنٹ ہے اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں جتنے نبیوں کا بیان کیا بیان کیا جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا آدم کو یہ پریشانی نو کو یہ پریشانی زکریہ کو یہ پریشانی یاہیا پر یہ مصیبت یعقوب کے اوپر یہ مصیبت یوسف کے اوپر یہ مصیبت ابراہیم کے اوپر یہ مصیبت محمد رسول اللہ کے اوپر یہ مصیبت میرے بھائیوں پڑھتے جاؤ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے قرآن نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کر دیا تاکہ دنیا جان لے کہ جب ان نبیوں پر پریشانی آئی ان نبیوں پر مصیبتیں آئیں تو یہ نبی خود اپنی مصیبت دو نہیں کر سکے بلکہ اپنی مصیبتوں کے لیے اللہ کو پکارا تو یہ تمہاری مصیبتیں جن کو پیشاب کر کے پائخانہ کر کے دھونے کی بھی تمیز نہیں یہ کیا کریں گے تمہاری پریشانی دور پڑھتے جاؤ قرآن آدم علیہ السلات وسلام کو اللہ نے شجر ممنوع کھانے کی بنیاد پر زمین پہ اتارا زمین پہ اتارا دم تم دنیا میں جا ہو شیطان نے تمہیں ادھر بھی بہکایا دنیا میں بھی وہ بہکائے گا تو میں اور تمہاری اولاد کو ایک موقع تمہیں اور دے رہا ہوں اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو خیر جنت میں پھر تمہارا چھینا ہوا مقام ہم تمہیں دے دیں گے اور اگر دنیا میں تم نے تمہاری اولاد نے اگر نافرمانی فرمانی کی اور میرے شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو یاد رکھو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور جو مقام جس سے تمہیں تمہیں نکالا وہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا بلکہ ایک اور مقام ہے اس کے علاوہ جس کو ہم عذاب علیم عذاب عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں اس مقام میں ڈال دیا جائے گا میرے بھائی ہو دنیا میں آئے تو آدم کی زبان سے جو جملے نکلے اس کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے دیکھیے مصیبت آئی جنگ نکالے گئے تو کس کو پکار رہے ہیں؟ ربنا تغفر لنا من یادم کی دعا یاد کرو اور لوگوں ہوں گے تمہارے پاس وہ ڈھکوسلی حدیثیں ہوں گی تمہارے پاس تمہارے باپ داداؤں کی مصنوعی روایتیں جو کہتے ہو کہ اللہ آدم علیہ السلام نے عرش کے اوپر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہتا اللہ مجھے محمد کے صدقے میں یا محمد کے وسیلے میں بخش دے جھوٹے ہو تم اپنے دعوے میں اللہ کی قسم قرآن بیان کر رہا ہے کہ آدم نے جو دعا کی تھی وہ دعا ہی ہے رب اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وَإِن لم تغ ل نا اور اگر ت نے ہماری مخ فرت نہ کی وہ ترہم نہ اور ہم پر رحم نہ کیا مِنَ تو نن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لابی ہے پہلے مزارے پر اور جمع متکلم کا سیگا ہے ل نکو نن اور آگے تاگد بانون سکیلا بھی ہے ترجمہ کیا ہوگا لکو لَنَ ننا من الخرین لام بھی ہے تاک کا نون تاقید و بانون سکیلا بھی ہے آگے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ نقو نکو من سرین لیکن من الخا اس کا ترجمہ یہ ہوگا اللہ ہم پھر ہر حال میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اس نقصان سے اپنے آپ کو ہم بچا نہیں سکیں نہ یہ کہا تھا آدم علیہ السلام نے آدم پر مصیبت آئی تو دیکھو اللہ نے ان کی مصیبت کا بھی تذکرہ کر دیا اور کہا دیکھو آدم جب اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پائے تو تمہاری مصیبتیں کون دور کرے گا اور آدم نے جب اپنے رف کو اپنی مصیبت مصیبتیں دور کرنے کے لئے پوکار ہے تو آدم کے نقش قدم پر تم بھی چل کر تم بھی ہم سے اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کرو ہاں آدم کے بعد انہوں کو دیکھ لو نیچے سے پانی اوپر سے پانی بیٹا کنہان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا کا بیٹے آج اللہ کا عذاب تجھے بھی نہیں بچا سکے گا وہاں تک پہ پہنچے گا میری کشتی میں آ جا کہ بالکل نہیں میں اور اوپر پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ گیا پانی وہاں تک پہنچا فطری محبت جوش میں آئی بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا فطری محبت کا اللہ میرا بیٹا اللہ نے کہا سمینک وہ تیرے خاندان میں نہیں تیرے نہیں آج کہہ دیا کہہ دیا آئندہ اپنی زبان سے اس کو بیٹا کا میں نبوت چھین لوں گا نو کا بیٹا نو کے سامنے ڈوب کے مر گیا نو نہیں بچا پائے وہ لوگوں تم تو کہتے ہو میری کشتی پار لگا دیں گے فلا فلا ہائے میرے بھائیو کیسے کیسے واقعہ تم ہاں ایک کتاب انڈیا سے چھپی ہے کتاب کا نام نوٹ کر لو اور دعا کرو انشاءاللہ شاء آئندہ میں آؤں گا تو لے کے آؤں گا کتاب کا نام ہے سیرت غوث سے آزم کتاب کا نام ہے سیرت گو سے نزد بریلی شریف کتاب پہ جو لکھا وہ میں کہہ رہا ہوں مزد... کہنا نہیں مول سہبی شریف کیوں کہہ دیا آپ نے کتاب پہ جو لکھا وہ میں بتا رہا ہوں کازی نو نزد محلہ اشاعت وہاں سے ہوئی اور بریلی شریف اس کتاب کے صفحہ نمبر 176 پر آپ دیکھیے لکھا ہے اللہ نے جب زمین و آسمان سات آسمان بنا دیے تب کہا آئے آؤ ذرا میرے ساتھ و آسمان کا دیدار کر لو اور دیکھو کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے عبد القادر کا ہاتھ پگڑا کا چلو تب اللہ تعالی عبد القادر کو لے کے چلا پہلے آسمان کو بڑے غور سے دیکھا دیکھنے کے بعد کا اس میں تو کوئی کمی نہیں اور چلا گئے دوسرے آسمان کو دکھایا کہا ویری گڈ بہت اچھا اس میں بھی کوئی کمی نہیں بنائے اللہ اور انجینئر ہیں ابد القادر کتاب کا نام صفحہ 176 اور سو آسمان پہ گئے کہ یہ بھی ٹھیک چوتھا بھی ٹھیک پانچواں بھی ٹھیک چھٹے آسمان پہ, پہ پہنچے وہاں سے اللہ تعالی کا قدم پھسل گیا چھٹے آسمان پہ دکھاتے دکھاتے اچانک اللہ کا قدم پھسل گیا اور اللہ گرا اوپر سے نیچے جیسے ہی وہ نیچے کی طرف گرا قریب تھا کہ پہلے آسمان پہ گر جائے بڑے پیر صاحب نے ابد القادر جی لانی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر اللہ کو پکڑ کے کھینچ لیا اللہ کو پکڑ کے کھینچ لیا اللہ گرنے سے بچ گیا جب عبد نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو بچایا اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا ابد القادر دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا یہ واقعہ اگر اس کتاب میں موجود نہ ہو تو میں گردن کٹانے کے لیے تیار لیکن میرے بھائیو ذرا یہ بھی تو فیصلہ کرو اگر اس کتاب کے اندر یہ واقعہ نکل آئے تو اس کتاب کے لکھنے والے مولوی کی گردن بھی اڑاؤ گے یا نہیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تم تو میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں لکم دین ولی دین تم اپنے راستے پہ رہو ہم ہمارے اوپر زبردستی نہ تھوپو ہم اللہ رب العالمین کو اس لائق نہیں مانتے کہ اس کا پیر پھسلے میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے آدم نے رب کو پکارا نوہ کے سامنے نو کا بیٹا مر گیا لیکن نو اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے ذرا تصور کیجئے کہ ایوب علیہ السلام ایک تفصیلی روایت میں لیکن وہ تھوڑی سی کمزور ہے ہاں یہ تو معلوم ہے کہ وہ سات سال بیماری میں مبتلا رہے تھوڑی سی کمزور ہے وہ حسن درجے کی اس میں آتا ہے کہ یوسف حضرت السلام حضرت سات سال سات مہینے سات دن تک بیمار رہے اور اس بیماری میں وہ اپنے رب کو پکارتے رہے تصور کیجئے تم کہتے ہیں فلاسہ میری بیماری دور کر دو نبی بیمار ہے اور اتنی لمبی متد تک بیمار ہے کی بیماری بھی ایسی کہ پورے جسم میں کیڑے ہی کیلے پورے جسم میں کیلے ہی کیلے حتیٰ کہ زبان تک میں کیلے اور جب کوئی کیلہ زبان سے زمین پر گر جاتا تھا یا جسم سے زمین پر گرتا تھا تو ایوب اس کیلے کو اٹھا اپنے جسم پر رکھتے کہ تیری گزہ یہ ہے تو یہ کھا اور بار, بار کہتے جاتے اللہ شفا اے اللہ میں انتر جنتر منتر نہیں جانتا آئے اللہ اگر تو شفا دے گا تو شفا دے کسی غیر پر میں نہیں جاتا شفا لینے کہیں نہیں جاتا بیوی بی کہیں سے دوا لے کے آئی جو شیطان نے دے دی دی یہ دی کھلا دینا کہا آئے میری بیوی بی یہ دوا پھینک دے ہٹا دے اور اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تیرے سو کوڑے لگاؤں گا تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ سو سیکھوں کی ایک جھاڑو بناؤ اور ایک مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے یہ سو کوڑے ہو جائیں گے یعنی ایک سیکھ کا ایک کوڑا میرے بھائیوں انہوں نے تو دباؤ پر بھی بھروسہ نہیں کیا تھا ہمیں تو نبی اگر نے اجازت دے دی کہ دبا بھی سنت ہے اور دعا بھی سنت ہے جب اجازت مل گئی تو دعا بھی کراؤ اور دعا بھی کرو میرے پیارے ساتھی یہاں تو کیے کہ ایوب اپنی بیماری خود دور نہیں کر پا رہے کو ہماری بیماریوں کو دور کرے یہ تو نبی ہیں نبی اپنی پریشانی دور نہیں کر پا رہے ہیں تو کون کرے علیہ السلام کو دیکھو اللہ یہ گاؤں والے نہیں مانتے میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں رہو بغیر اجازت کے چلے گئے بغیر حکم خداوندی کے چلے گئے ایسا دماغ پھیرا کشتی میں بیٹھ گئے اس کشتی میں چالیس پچاس آدمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچو بیچ و کشتی میں گئے کشتی بھور میں پھنس گئی میں پس گئی کہا کشتی کے چلانے والے نہ خدا نے اس کشتی میں کوئی اللہ کا نا فرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی اس کشتی میں کوئی اللہ کا نا فرمان بندہ بیٹھا ہے ارے وہ سمندر میں کود جائے چھلانگ لگا لے تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگ نہ مارے جائے لیکن اٹھے کون اٹھے کون کشتی کے چلانے والے نے کہا کو بناؤ سب پرچیاں بنائی گئیں پرچیاں بنائی گئیں رکھ دی گئی پچاس پرچیاں پڑی ہیں اٹھاؤ اٹھائے گا کون آئی یونس دو اللہ کا بڑا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے تو اٹھا دیکھ کس کا نام نکلتا ہے تو اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے تیرے اوپر سب اتفاق کر رہے ہیں تو اٹھا یونس علیہ السلام آگے بڑھے ان کو کیا معلوم کس پرچی میں کس کا نام نکلے گا جیسے ہی قرآن اٹھایا پرچی اٹھا ہی کھولا اس میں اسی کا نام لکھا ہے جو اس وقت اس زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا یونس کا نام ی تم اپنے رب کے نافرمان ہو تم تو مجھے رب کی طرف بلاتے تھے آج یہ یونس کو کیسے اللہ کہتا ہے یہاں یونس کو پھینکا فلتا کا ماحول ہو مچھلی کا انتظام میں نے پہلے ہی کر دیا تھا مچھلی نگل لی مچھلی نگل لیتی ہے تین دن تک حضرت یونس اسی مچھلی کے پیٹ میں رہے اب وہاں جانے کے بعد اب وہ اس مصیبت کو خود دور نہیں کر پا رہے ہیں اب مچھلی کے پیٹ میں ہی وہ دعا کر رہے ہیں لا علا انت سبحان کا کوئی معیبحان کا تیری ساتھ پاک ہے نزالمین میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں میں ہی ظالم میں سے ہوں اللہ مجھے معاف کر دے ہاں فوراً مچھلی نے اگل بھی دیا کہو اگر میرا بندہ یونس قیامت کی صبح تک اگر میرے سامنے دامن نہ پھیلاتا تو قیامت کی صبح تک میں مچھلی کے پیٹ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. یونس پر مصیبت آئی کس کو پکارا تبھی تو کہتے ہیں قرآن پڑھو نہیں سیکھو بھی نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اٹھارہ اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے ہمارے یہاں مبارک پور آزم گڑھ کا ایک قصبہ ہے وہاں کے ایک مفتی نے فتبہ دیا جو قرآن نہیں جانتا اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں انگلی چلاتا رہے سواب ملتا رہے گا قرآن پڑھیں گے لوگ سوال کریں گے یونوس نے رب کو پکارا آدم نے رب کو پکارا نوح نے رب کو پکارا اور تم کہتے ہو کہ ان کے پاس جاؤ جن کی کوئی گارنٹی نہیں ارے ان کی گارنٹی تو اللہ نے دی کہ یونس نبی تھا سکڑیا نبی تھا نبی تھا نوہ نبی تھا, نوح نبی تھا. اس کی گارنٹی تو اللہ نے دی اور تم ان کے پاس بھیجتے ہو جن کا نہ نام قرآن میں ہے نہ جن کی نسبت قرآن میں ہے کیا گارنٹی ہے قرآن میں جن کا نام آیا وہ اپنی مصیبت خود اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور حل کرا رہے ہیں اور جن کا نام نہیں تم ہمیں ان کے پاس بھیج رہے ہیں ابراہیم علیہ سلا تو السلام کو دیکھو سارے بتوں کو توڑ دیا سب سے بڑے بت کو بات